روشی پڑنے کا کہا تھا مہوشا وہ آئے پڑا اس میں ہے کہ یہ جرلا وہ فرقانا اس کو سفارے گا پورے کر نکالے اور didn... کو نہیں یاد ا رہا یا اللہ ابھی آفسوں میں عالموں میں اور ڈاکٹروں میں یہ فرق ہے نہیں حیرت کی بات ہے نحمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کی بات ہے مفتی مفتی صاحبان بیٹھے ہی ہوتے ہیں پارک و تاثیر الحماع بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں ترجمہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں حیرت کی بات ہے نا کیوں کہ شوق سے پڑھنا اور رہے اور آہ ایسے آہ رابطے کا پڑھنا جیسے آپ روٹین کر لیتے ہیں نا کا زبتے کا. کا, کا پڑھنا ہو شوق کا پڑھنا ہو رہا جی آئے جی. لو نام تک اللہ جان جا لگو فرقان یہ جان لگو فرقان جاحمۃ اللہ جہل آئی ایمان والو اگر تم تقبہ اختیار کرے گا تقبہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا قرآن مجید کا نام فرقان ہے عام طور پر مودی صاحبان جب موٹے موٹے لفظ میں چاہے تو کہتے ہیں قرآن مجید اور فرقان حمید حامی جاتی آدمی کہ بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں ٹکی ہو ہے پر فرقان فرقان حمید فرقان کہتے ہیں فرق بٹانے والا فرق پیدا کرنے والا ہے قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی فرق پیدا کر دیتا ہے اور یہ آج کہہ رہی ہے کہ ایمان والو تم تم تقبہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرط اللہ کو تعالی, تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے تمہیں خود ایسا بنا دے گا کہ تمہارے اندر جو ہے تو پرخ پیدا ہو جائے گی جانچ پیدا ہو جائے گی پرخ پیدا ہو جائے گی اور اس پرخ کے نتیجے میں حق باطل کو آدمی پہچان سکے گا اصل میں علم جو ہے یہ اس نور کا نام ہے حقیقت علم تین چیزوں کا نام ہے حقیقت علم تین چیزوں کا نام ہے ایک روز ایک تخوا ہے جی؟ اور ایک نور ہدایت میرے بات میں اگر یہ تین چیزیں ہیں تو مکمل ہے تین چیزیں نہیں ہے تو, یہ ہے. نہیں تو معلومات ہیں <coughs> معلومات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلومات کی ہو گئی اللہ الگ الگ احسان ہے کہ پڑھنے کا یاد کرنے کا ترجمہ کرنے کا اور معلومات کٹھا کرنے کا بھی سوال ہے بہت چیمتی چیز ہے پڑھنے کا سواد سیکھنے کا سواد احتیاط کرنے کا سواد اس بات کرنے کا سواد ہاں؟ لیکن حقیقت علم جو ہے وہ الفاظ میں معنی فقط نہیں ہے وہ تو تین چیزیں ہیں ایک ذوت ایک تقویٰ ہے اور ایک باطن میں باطن کا نور ہے نور ہدایت کہیں نور ایمان کہیں غلط جس کے بعد میں آدمی پھر فرقان جاتا ہے اس کے بعد آدمی فرقان بن جاتا ہے اور زہد کیسے کہتے ہیں جی دنیا کی بے رغبتی ذہر ہے دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ بھی آدمی اس کو دنیا کی رغبت چاہت نہ ہو معمول کی جسے آپ لوگ روٹین کیسے معمول کی کوشش میں ضابطے کی کوشش میں حلال روزی کی جو مل گیا الحمد للہ نہماق انہماق نہ ہو ہونے بیان میں کہا کہ دنیا کے کاموں میں آدمی کو انحماق نہیں ہونا چاہیے تو ایک ہمارا بیعت پر خدا ہے اس نے کہا کہ اگر میں انحماق کے ساتھ فرائی نہ کروں تو میں پاس کیسے ہوگا اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں انحماق نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا ایک تو اچھی بات ہے کہ انحمط کا لفظ میں نے بولا تو اس کو جس کا جذبہ بنا کہ مجھے حاصل ہونا چاہیے حاصل ہونے کے لیے احمد کو دنیا کا چھوڑتا ہوں بغیر انحماد کے پڑھائی کرتا ہوں تو میں پاس کیسے ہوں گے بہت ایسی بات ہے کہ سوال نہیں پوچھتی جو آدمی پوچھتا ہے اور سکھتا ہے جو نہیں پوچھتا کیا سیکھے گا میں جب بخار ہے انحماق ایسے کہتے ہیں کہ جب آدمی دنیا کی خاطر اللہ تعالی کے حکامات کو توڑ دے اور چھوڑ دے سارے دار پڑھتے ہوئے صبح کے قریب سو گیا آدمی سے بس. اس کو دنیا کے انہماغ کے آسد کی فکر نہیں ہے اور اگر فرض واجبات کے سے ترکت نہیں ہوتے ہیں ضرور دین فرض واجبات سے انہیں ہے تو اس میں اگر کوتائی نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہے تو انہماغ نہیں ہے, ہے یہ شام والا ہے میں نے سوریا ماشاءاللہ جی تو علبیان فی لرزیہ نا جی میں کئی فائدہ فام ہوں شاء اللہ میں کہا کے بیان تو میں آپ کیسے سمجھیں گے تو کیا کرنا ہی مدد کرے گا کیا بات ہے جب اس کے لیے چھوٹ رہے ہو کو آدمی توڑ رہا ہو تو یہ دنیا کے کام کو کوئی سے تنہی سے کرنا یہ مومن کی صفت ہے اضر زبیر عدی اللہ عدم کا اتنا بڑا ذمہ تھا کہ ایک ہزار غلام کام کرتے تھے گزارے نہیں ہے ایک ہزار غلام خریدا ہوا آدمی بارہ ہزار کا ایک ہزار غلام کام کرتے تھے ان کو جس وقت زمیندارے کے کام میں کوئی آدمی دیکھتا تھا تو اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ اتنا بڑا زمیندار آدمی ہے کہ اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے پھر جب وہاں سے فارغ وہ کراتے تھے مسجد کو جباتے تھے پھر وہ آدمی دیکھتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ شاید اس آدمی کو دنیا کی کوئی سمجھ ہی نہیں اتنے کوشش کے ساتھ اعمب کے ساتھ کام کرنے والے خیر جی. زہد. زہد یہ کہ دنیا کا دنیا کی چاہت اس کو نہ ہو ایک زہ ہو اور تکوا یہ کہ مال میں احتیاط ایک آدمی آیا وہ مقروض تھا اس کے خیال تھا کہ بڑی مالدار شخصیت ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو ان سے کچھ سوال کروں گا پیسے دے دیں گے میرا قرضہ اتر جائے گا رات کو ان کے گھر پر ہی مہمان ہوا جب چلا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ملازم نے چراغ میں موٹی باتی ڈالی با ہوئی اس کو ڈھانڈا پڑ شروع کر دی کہ اب تجھے موٹی مورت مورت بات ڈالی ہوئی ہے تو اس سے تیل زیادہ چلے گا اور خرچہ زیادہ ہوگا اس کا تو اس کو ہو میں تیسے جی جو آدمی تیل کی باتی پر جھگڑ رہا اپنے نوکر سے تو وہ مجھے کیا دے گا یہ پیسے کا تیل کو کا میں ایسا وہ بڑا فار کیا جا رہا ہے تو انہوں نے بار بار پوچھا تو آخر اس جی, میں میں ہوں اور میں کچھ فال کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ خیر خیر کا دور تھا جھوٹ اور فرائی اس میں نہیں تھا تو جتنے جی, پیسے اس نے کھائے وہ آ کر اٹھا کر اٹھا کر, اٹھا کر, اٹھا کر تو مال تو اللہ کا تھا نی? نی? اس کی فعال, ہم مال درد کی اشیاء خدا یہ مانو چندروگا نرزمار مالک ہر چیز کر رہا ہے روزہ مانت ہمارے پاس ہے اللہ کی دیوی امانت ہے ٹھیک ہے اپنا مال نہیں ہے اس مانو کو ایسے ہی استعمال کرنے کی امانت تو ایسے چراغ پر جھگڑ رہے تھے اپنے نوکر کے ساتھ سوال کرنے کے کے نام پر سوال کے ساتھ نہیں تھا اس تک نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں تو یہ والوں کے حالات ہیں ان جی کہتے کابلین کہ کے حالات کو ناقسین نہ سمجھ نہیں سکتے اسی. ان کی نیت ہوتی ہے پیچھے عمل میں پیچھے نیت ہوتی ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ودا صاحب حضرت مولانا حضیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت گرمی کا موسم تھا تو ان کے یہ ہمارے صوبہ سلحت کے اور افغانستان کے طلباء بڑی خدمت مرکز کیا کرتے تھے ان کو ولاب ولاتی طلبا کہتے تھے ولاتی طلبا ہندوستان میں وہ اپنے طلبا کو لیے ہوئے کنویں پر گئے اور وہ پانی نکال لیں اور ان کے اوپر ڈال لیں پانی نکال لیں ہیں ان کے اوپر ڈال لیں تو کہ مول صاحب گزرے تو انہوں نے دیکھا انتہا ہر مولکیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی چپلچ ہوتی ہے دکانداروں کے گھر بڑی چپلچ بھی ہوتی ہے دکیداروں کے اس نے دل میں کہا کرتا اتنی کمیز نہیں ہے کہ اطراف کر رہے ہیں اصراف کر رہے ان کو دل میں اس کا حال وارد ہو گیا کشف ہو گیا ان کا اس کے دل میں یہ بات نے کہا صاحب نانے کی نیت نہیں کی ہوئی بدن کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی ہوئی گرمی میں جس کو زہر کرنے کی بدن کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی ہوئی نانے کی نیت کی ہوتی تو نانے کے لیے جو پانی مقرر ہے ایک یہاں نماز پڑی مفتی صاحب نے فتح کا کورس کی ہوئے ہیں تو کہتے ہیں لوگ پانی بہت دعا باتیں ہیں کبھی کبھی تو وہ اندازے والے پانی کبھی حضور کرنا چاہیے ہیں جی اتما فہم پیدا نہیں ہوا فتح کورس کرنے کے بات کبھی کبھی نہیں ہمیشہ ہے ہاں جی دو رتل پانی سے تو ایک بنتا ہے اور سخت حالات میں جائیں تو فرض وضو وجوگ جو ہے تو وہ آج بھی دو گلاس سے بھی کر سکتا ہے ڈیڑھ گلاس سے بھی کر سکتا ہے مشکل حالات پیسے کبھی کبھی بات نہیں کئی بات ہے اگر وہ نیت نہ کی ہوتی ہی. پھر تو پانچ گزل سے زیادہ پانچ نہیں ہوتا تو پھر صاف میں آتا یہ تو ٹھنڈا ہونے کی نیت ہوئی تو اللہ والوں کی نیت ہے جیت. نیت سے بات بدل جاتی ہے نا مارا جس بات کے لکھے ہوئے نا شاگرد سے پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے ان کو اندازہ ہوا کہ استاد صاحب, صاحب بھوکے ہیں بھوکے ہیں اور چلا گیا اور جا کر اس نے گھر سے کھانا لے کر خان میں رکھ کر لے آیا ان کے پاس ان کے برخود میں نہیں کھاتا کیوں کیا ہو جائے جی میں نے اس طرح ہے کہ جب تو اٹھ کر جانے لگے تو مجھے میرا نخ میں تما پیدا ہو گیا شراف اور تما پیدا ہو گیا کہ میرے لیے کھانا لا تو یہ کھانا تما کے نتیجے میں آیا ہے لا کا کھانا میرے لیے جائز نہیں شاید اٹھ کر لے گیا چلا گیا غائب ہو گیا پھر آیا واپس اب تو تمام نہیں تھا نہیں اب تب ختم ہو گیا تھا اب جو مل رہا ہے یہ تما کے بغیر مل رہا ہے کہ کھانے کو کچھ مل جائے چلا <laughs> والا پیڑ بھرتا بر, ہے اور پیڑ بھرنے کے لیے دل میں روشنی آتی ہے کہ دل میں ضرورت آتی ہے <laughs> خیر میرے بھائی پہلی بات ضرورت ہے دنیا کی بے رغبتی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق ولایت والا جو ہے اس کا پہلا قدم دنیا کی بے رغبتی ہے اس کے اندر دنیا کی بے رغبتی ہو دوسری بات تکوا ہے کہ احتیاط ہو تخوا کی ایک بات عرض کی نہیں عرض جمل جی کے جلنے کا کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایسا فاروق عبد اللہ میں آئے بیٹھے میں عبداللہ نمبر نے بجار کھانا ہمارے ساتھ کھائیں آپ کھانے کے لیے بیٹھے گھی گوشت پکا ہوا بیچ میں گھی ڈالا بند نے کہا میں نہیں کھاتا یہ دو سالوں میں روٹی کھائی جا سکتی تھی گوشت والا گوشت ایک دھرم میں تھا. تو ایک دھرم کا گوشت دیا ایک دھرم کا گھی لے لیا کہا باہر کچھ بھی سالن دو اور بائیس لاکھ میں میر کے خلیفہ اتنی بازداری ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں روپے پیسے ہم گن کر نہیں تقسیم کرتے تھے دور فاروقی میں ڈپوں سے بھر کر دیتے تھے کٹورے بھر کے اور پیمانے بھر کے دیتے تھے لیکن ذہر کا یہ حال تھا کہ کوئی آدمی اگر گوشت ڈالتا تھا بازار سے اور آگے سے بڑے فاروق دے ہوتے تھے تو ان سے چھپا لیتا تھا کہ, کہ اتنا پیٹو ہو گیا ہے بس کھانے کی فکر میں لگے ہوئے بات آیا صبح بیٹھتے ہوئے پہلی پہلی چائے اور روٹی تر پراٹھا پکا ہوا تو خیال تھا کہ مغد لگا بنا ہوا ہوگا قیمت لگا بنا ہوا ہوگا ہڈے لگا جی. تو لے ہوئے تو بیماری کہتے. کو تو بیماری کہتے. بھارا کچھ بھی نہیں ہے اور کھانے میں ٹھیک کام کر رہا ہو تو ہزم کا کر جذب کرتا ہے آگے بدن میں کھپت نہیں ہے ہزم جذب ہے کھپت نہیں آنے. تو کیا ہوتا ہے کوئی چربی بنا کرتا جمع کرتا ہے چربی جو سے پیڑ پر جمع ہوتا ہے پیڑ پر جمع ہوتا ہے کنوں پر جمع ہوتا ہے انڈیا پر جمع ہوتا ہے دل پر جما ہو جائے دل کی بیماری اگر دنیا کی رضوت کا یہ حال صابر میں لائل ہے مجمعین کا اس ز ہے تقوا ہے یہ ساری مثالیں زور کی ہو گئی تقوا کی ایک مثال ہوئی مانگو جلدی وسولی اور صاحب کرام اجمین کی زندگی ہے ہمارے کابر کی زندگی ہے کتنے احتیاط تقوا سے یہ توبہ ہمارے اجمام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس دن ڈھانٹپٹ میری طبیعت میں زد ہو جاتی ہے کرام بی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت میں <laughs> ایک مدرسے کے بشرے میں بیٹھتا تھا تو بشرے والوں نے کہا کہ فلاں آدمی کو مدرسے سے فراہ کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے مدرسے کے آئے ہوئے دس, دس کلو گوشت میں سے ایک کلو گھر کے لے لے جاتا <laughs> <laughs> ماضی مقرر کیا ہوئے <laughs> <laughs> <laughs> اس کو کیا کہ میں نے کہا میں آپ کو بات ہوں دیوبند کے حالات کہ ایک استاد صاحب اپنا کھانا گھر سے لے کر آتے تھے اور ہمام پانی گرم کرنے کا جو ہے اس کے پاس رکھتے تھے تاکہ گرم رہے اوپر نہیں رکھتے تھے جلتی جا کر پاس رکھتے تھے اور دوپہر کو کھانا کھا لیتے تھے مہینے کے بعد میں کیا وہ بری بات ہے ہم نے تو گرمی حمام کی گرمی کا فائدہ اٹھایا لکڑی کا چندہ دیا انہوں نے حالانکہ اوپر رکھ کر گرم نہیں کیا ہے جو گرمی خود اٹھ کر فضا میں پھیل رہی تھی اس کے پاس رکھے ہوئے اس سے گرم ہوئے چند بند اور پلاتے ہوئے مہمان اگر آگے آج ضروری بات اس سے کرنی ہوئی تو گڑی کو دیکھتے ہوئے پانچ منٹ بات کیے گھنٹے میں سے پانچ منٹ اس سے بات کی ہے سارے مہینے کا ان منٹوں کا حساب کر کے مدرسے والوں کو بیچتے تھے کہ اتنی تنخواہ ہماری کم بیچیں کیونکہ ہمارا وقت اس میں استعمال نہیں ہوا یہ تھا ایسے لوگ ان سے اللہ نے کام لیا ایسے زبان کا نام ساری دنیا مشہور نہیں ہوا جس وقت روس میں کمیونسٹ انقلاب کا خاتمہ ہوا اور دین کو آزادی ملی اور ان کو کسی ریاست میں کہا کہ مسلمانوں کے اکادمی کو بھی شیخ الاسلام بنایا جائے تو اتنے سختی کے دور میں بھی ایک فارغ فارغ دیوبند کے فاروق تاثیر عالم موجود تھے جن کو فشیخلاسلام بنایا گیا تو اس تخبہ کے معیار پر لوگ تھے تب ہو رہی. یہ ہندوستان میں جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی تاریخ چل رہی تھی نا تو بہت ساری پارٹیاں بنی ہیں کانگریسی بنیاد پارٹی اس کے بعد جو ہے تو بنی ہے کانگریس مسلمان بنی ہوئے ہوئی جمع ہند سب سے پہلے بنی ہے مسلمانوادی پارٹی میں سے پھر جو ہرار بنی ہے صلاح شاہ بخاری رحمتہ اللہ لے کی اور مسلم لیگ بنی ہے بعد میں ایک کمسٹ پارٹی بھی تھی کمسٹ پارٹی باقاعدہ ہندوستان کی تاریخ میں کام کر رہی تھی اور کمسٹ پارٹی کا جو ہے تو جو لیڈر تھے ان میں اگلید تھا ڈاکٹر اشرف کمرشو نے کہا کہ ہماری تاریخ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان میں دیوبند ہے کیس کے ہوتے ہوئے جو ہے کو یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے توحید ہے اس کو نہیں توڑ سکتے تو ڈاکٹر اشرف نے بڑا دم تھا اس کو بھیجا گیا یہ دیوبند آیا کہ وہاں جائے رہے سروے کرے اور اندازہ لگائے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا لایا مجھے اختیار کریں یہ جب آیا تو آنے والا مہمان محمد اللہ جو حضرت مدرسے ان کا مہمان ہوتا مہمان ہوں ان کا تو اس نے کہا کہ مہمان تھا کھانا مجھے کھلایا گیا کھانا کھلانے کے بعد مجھے بسکرٹ ڈال کر دے دیا اور بستر ڈالنے کے بعد جب لیٹا میں نے کہا اندھیرا تھا ایک کھایا طرف آ گیا اور آنے والے آدمی نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے اور پیر دبانے شروع کر دی آپ کون پیر فکر نہ کریں آپ مہمان ہیں ہمارے مجھے پیر دومانے کا ایک ایسا طریقہ آتا ہے کہ اس سے آدمی چست ہو جاتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اور ایک ایسا طریقہ آتا ہے کہ اس سے آدمی کو نیند آ آپ فکر نہ کریں ہمارے مہمان پیران کہ یہ آدمی کون تھا کہ تو یہ آدمی خود حضرت بولانا سین مدی تھا اللہ رہتا توڑا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کا کوئی خاتمہ نہیں کرتا جن لوگوں کو اللہ نے اتنی توازو اتنی خدمت خلک سی فرمائی ہو جیسے لوگوں کو, دلوں کو سراخ کر کے اندر گھستے ہیں تو میں ایک دفعہ کیا ہوں جو بات میں سن کوئی چھتر میں شاید یا پچہتر میں وہاں سے رائمن سے آتے ہوئے رمک پر اترے ہم ٹوسا کے پاس جگہ رمک رمک سے پھر جو ہے تو ہم گئے ہیں کڑی چمزری ہی گئے ہیں بارہ مین کا رستہ بس میں چار گھنٹوں میں ہم نے طے کیا وہ کیسے بارش ہوئی ہوئی تھی اور اس پر کچی رس فرق ہونی تھی کچی زمین پر چل رہے تھے آگے جا کر بس گھس گئی ہے مٹی میں سب لوگوں نے زور لگایا کچھ نہیں ہوا آخر کسی گاؤں میں جا کر ٹریکٹر منگایا گیا ٹریکٹر کو آگے مارا ٹریکٹر نے کھینچا پیسے جگہ لگایا نکالا وہاں پر ہیں ایسا خشک لگا کہ پینے کا پانی تالابوں کا پانی پینے کے لیے اور جمعہ کا دن تھا آپ کیسے تو اللہ کی اللہ کے فضر سے جمعدار کو تقریر پہ نے کر لی تھی تو مولوی کا بڑا تھا تقریر ہوتی ہے تحکابی میں جا کہ آپ کے نانے کے لیے ایک گڑا پانی میں اور یہ بہت بڑا تحفہ تھا یہ بہت بڑا تحفہ تھا تو علاقے کے ایک بزرگ تھے خدمہ صاحب ان کو کہتے تھے خود صاحب نے کہا کہ جماعت کی میں دعوت کروں علاقے میں اتنی غربت تھی کہ دعوت کرنے کے پاس وقت انہوں نے کہا جماعت کی میں دعوت کروں گا ہم نے کہا جی آپ تقریب نہ کریں جماعت دعوت نہ کریں میں کہ نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب حضرت مولانا حسین المدین احمد اس بستی میں تشریف لائے ہیں اور میں نے ان کی دعوت کی ہے مجھے ان کی دعوت کا زیادہ ہوا ہے اور آپ دعوت قبول کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے دعوت قبول کر لی اور مجھے آپ کھانے کا نہیں کہیں میں ایک بیندار ہوں میں دیکھ کر میں کھانا نہیں کھا سکتا میں نے کہا جو کھانا آپ چاہیں گے تو وہ پیسہ پکاؤں گا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس دودھ دال کی بستی میں بھی دوسری بات جو تھی وہ تقوی کی تھی نظرات بند کا تخوہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے دوسری بات ہے علم وہ تخبہ کو کہتے ہیں علم زہد کو کہتے ہیں علم تخوا کو کہتے ہیں اور جب ذہت تخوا جو کو نصیب ہوتا ہے اور امال میں لگتا ہے تو اس کے دل میں نور جمع شروع ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا یہاں تک اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے جب قلب بندرانی ہو جائے تو یہ فرقان ہو جاتا ہے یا ایسا اللہ جنہا مطلق اللہ یا جال لکم فرقانا تو یہ پھر فرقان ہو جاتا ہے ایس کو اللہ تباہ کر باطنی کا نور اور باطنی کی پرکتہ فرماتا ہے نوری بصیر شرع صدر یہ مدرگون کتاب میں لکھا ہوئے ہیں انعامات اہل تصرف کے کو اور تعلق مالا والے لوگوں کے انعامات سے ہیں ان میں سے ان ماتاؤں کو کیا اللہ تبارک و تعہٰ ان کو, کو نور بصیرت نصیب فرماتا ہے چھڑ ہے نصیب فرماتا ہے حلاوت مراجات نصیب فرماتا ہے تصرف نصیب فرماتا ہے پہلی بات کیا کہی تھی نور بصیرت نصیب فرماتا ہے تو مجھے لوگ کتابیں پڑھ کے اس بات کو حاصل نہ کر سکے بغیر پڑھے ان کو حاصل ہوتا ہے اتنے مشکل فیصلے لوگ دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہوں اتنے مشکل فیصلے ہوں اور اس کا وہ جواب نہ دے سکتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بصیرت جو دل میں ہوتا ہے ان کے دل میں ڈال دیتا ہے شرے صدر کسی کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر آسان سے آسان ترتیب میں ڈال دیتا ہے اس کی طرف شر صدر ہوتا ہے خلاوت مناجات جب اللہ اللہ کرتے ہوئے پچھلی رات میں دعا مانگتا ہے تو اتنی زبردست ایک لطف کیفیت کی کی کی ہوتی ہے دس شادیوں کے مدد سے زیادہ اس کو دس ہوتا ہے یہ okay. حلاوت منا اللہ اللہ نصیب فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے کہ okay. حیبت کا لباس دیکھنے والے آدمی کو کوئی بری نیت سے خراب نیت سے آ رہا ہو اس پر ہیبت تاریخ ہوتی ہے صاحب آپ نے آئی صاحب تو کے کا واقعہ سنایا اس نے آئی صاحب تو صاحب رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف یاد کیا ممن کے علاقے میں وہی صاحب نام تو دکاندار نہیں بولتے ہیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں دکاندار کو دکان کے مال نہیں بھولتا آئی صاحب تو رضوئی رحمت اللہ علیہ جہاد کروا رہے تھے علاقے خان تو اس نے کہا کہ ہماری حامد کر چندے لاؤ پیسے لاؤ غلط شامت ہو گئی پھر سڑکیں بناؤ لشکر لاؤ اسلحہ لاؤ روز حملے ہو رہے ہیں شامت ہو گئی تو اے میں اس کے ساتھ جا کر جاتا ہوں اس کا ساتھ اس کے کے ساتھ ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں تمہاری جان چھوڑے خیر ملنے کے لیے کیا بدن سے بھی کمزور تھے بدنی جات سے یہ ان کا پوتا ہماری مجلس میں آتا ہے احترام کی مجلس میں افغان علی صاحب جو ہے صاحب کیا پوتا ہے تو بیٹھے ہوئے تھے اپنے ذکر میں لگے ہوئے تھے خان صاحب آگے سے آ گیا یوں صاحب نے آ گیا تھا وہ اپنی ساری بات اللہ تعالیٰ حیبت کا لباس پہناتا ہے ہے وہ تو ہلاوت کا لباس پہنایا جاتا ہے پاس بیٹھنے والوں کو کشش ہوتی ہے ان کو ہلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتا ہے خراب سے آنے والوں پر یا روف داری ہوتا ہے اللہ کے بعد ہوئے سبق سی فرماتے اگر مولانا خرید صاحب ہم تو نئے ایک کو بھیج کام کے لیے کہا اگر مجھے بخار میں کوئی بخار نہیں ہے تو بہتر دوستو یہ دولتے ہیں اصل اور ماں لوگ دول درسی یہ نہیں ہے دولتے یہ ہیں روحانی دولتے ہیں جو اللہ تبار کو تعالیٰ اپنے تعلق والوں کو نصیب فرماتا ہے ہے پورا خیال یہ ہے کہ کوشش ہے بات حاصل ہوتی ہے بینت اور کوشش حاصل ہوتی ہے ہمارے مول امین صاحب جو تعلیم الاسلام مدرسے کے بارے محتمے میں وہ کہا کرتے ہیں کہ راڈو صاحب مدرسے میں تربیت نہیں ہے تربیت نہیں ہے میں کہا مولوی صاحب اس بخش فقط الفاظ معنی سیکھنے کے لیے سے آدمی آیا ہوا ہے وہ یہ کافی مشکل کام ہے اس کا مکمل ہونا بھی کافی مشکل کام ہے اس کو مکمل اس کو آپ مکمل کر رہے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتے رہے ہیں. تربیت کے موضوع پر بھی جتنا ہو سکتا کرتے ہیں باقی وہ تفاق متاثر ہونے کے بعد دوبارہ نیت تربیت کی نیت کر کے پھر نئے مجاہد بازی میں لگے گا تربیت کے لیے تو دوبارہ نئے مجاہدے میں لگے گا ٹھیک ہے جب نئے طور سے پھر مجاہد میں لگتا ہے پھر تربیت ہوتی ہے مکانی صاحب نے کتاب دے دی جی. کسی ملتان کے موری صاحب نے بخاری شریف پر تنقیدیں لکھی ہیں اس حال میں ایک عرصہ دراز تھا کیے جو بند والوں کے آپشدان مقرر کے طور پر مشہور رہے ہیں اور تقریروں کے بعد علامہ ہی بن گئے تھے علامہ ہو گئے باہر جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اس کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی مجھے بھیج دی میں کہ میں تو یہ کر سکتا ہوں خوش نصیب خرید کا تقریب کر, کر, کر دوں وہ لکھا کرتے تبصرہ بھی اپنے رسارے میں کہ میں خیال ہوا جس وقت یہ بغیر تربیت کے آ کر ممروں پر بیٹھ کر تقریب شروع کر دیتے ہیں اور اگر علامہ علماء نے کہا ہوا تھا پھر بھی کچھ بات تھی اب علامہ بنا دیتے ہیں اور جس وقت وہ تو چوکی سر جائے تو آدمی اور گھمارنے لگتا کہ واقعی میں علامہ ہو گیا ہوں پیاری باری پڑھا اردا گر جب چالیس پچاس سالی بیٹھ جائے اس کی بال کو سدر لگے تو کچھ تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ بڑی بزرگ ہو گیا اور بڑا علم ہو گیا اور یہاں تک پھرا کے آج بھی جا کر سولو فلائٹ کرتا ہے سولو فلائٹ سولو فلائٹ کیسے کہتے ہیں کل پائلٹ کو جب سکھاتے نا جہاز اڑانا تو پہلے وہ انسٹرکٹر کے ساتھ چلتا ہے سات کا نیویگیٹر ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ آدمی ہو گیا تو پھر اس کو کہتا ہے آپ سولو فلائٹ کریں گے اب اکیلے اڑ سکے گا یہ تو پہلی سولو فلائٹ اس کو جب دیتے ہیں سارے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یا یا اللہ اللہ ہے, ہے جال اڑائے تو ویسے ان کو پہلے مشال جال دیتے ہیں نا گر بھی جائے تو بس گر گیا تھوڑی قیمت کو اٹھتے رہتی تو جب اڑا کر سولہ فلائٹ کے بعد واپس کہتے ہیں ہاں سولو فلائٹ اس کے کامیاب ہو ہمارے یہیں پروفیسر صاحب ہوتے تھے یہ دو نمبر مکان میں ان کا بیٹا ایئر فورس میں منتخب ہو گیا اور منتخب ہونے کے بعد وہ پائلٹ منتخب ہوا نا کورس نے کیا کیا لڑکا تھا اور کالکی اور جلد باز ہمیں خطر تھا کہ اللہ خیر کرے اور واقعی سے جلدی میں یار اڑایا اور بس پھر کا گر گیا تھا. یہ جگہ سشال پور سشال پور میں گر گیا تھا. لاش لائیش جنازے وغیرہ پرندے جلد بازی سے تو جی. فلائی جب شروع کرتے ہیں نا پر جو کر لیا مانا رکھیے صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جلسے میں بلایا گیا بڑا لوگوں نے فلاح کیا کہ آپ تشریف بلائیں تشریف میں نے کہا بھائی میں تو مدرسے کا آدمی ہوں طرف سے تجویز کرتا تو جلسے کرتا جلسے میں نہیں جایا کرتا کہا جی کہ مجھے لے گئے جب لے گئے تو اوپر بٹھا دیا پر بٹھا دیا. پر جو مولی صاحب بیان شروع کر دیا پر جب یوں بیان شروع کیا تو جوش میں اکیلے کے خلاف نکل رہے تھے پھر میں نے روکا یہ بات ایسی نہیں ہے انہوں نے کہا شاید اچھا انہوں نے درست کر دیا پھر بیان کیا پھر جو, جو جوش میں جانے لگے آپ سے نکل رہے تھے پھر کہتے میں نے روکا پھر روک جی تیسری بار جب جو رکھے تو ہم روز لگا کہ آپ تو بیان کا رنگ ہی نہیں بننے دیتے کیا آپ تو بیان کا رنگ ہی بننے نہیں دیتے بادشاہ بیان کا تو رنگ بن جائے گا بیان کا تو رنگ جب بن جائے گا دین بے رنگ ہو جائے گا تو عقائد نسری کے معیار پر بیان کرنا تلوار کی دار پر چلنا ہے تو اس معیار کو دیکھیں تو فقط, عنوش... عنوش... فقط علیہ کو مولان شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنے کا ایک آدمی تو, تو لاہور کراچی اور پشاور کے بڑے اسپتال میں آ کر نہیں کر سکتا دور دراز جاؤں میں تھا نے کی نیت سے کسی نے کام کریں غلطیوں کو تائیوں پر استغفار کریں تو یہ اہل بیٹھا ہوا ٹوکے اس کی بات کو سنیں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دست کریں آسان سی بات ہمارے بھائی گلاب صاحب نے رائے ابھیان میں پریشان ہو گئے اب کیا کریں اور روزی جی کے بارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی روزی جی کے شور میں لگا ہوا ہے اگر وہ مشکوک تو بھی ہو اور اس کو آپ فوراً نکال دے وہاں کے خاندان پر پھا کا جائے اور پریشانی ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے اس بات پروگرام جب تک اس کو متبادل پر بڑے پریشان ہوئے تو کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ایسی بات ہے کہ آدمی باقاعدہ پڑھ کر ڈگری لیے ڈاکٹری سب کچھ دوسری بات یہ ہے کہ اب آدمی کسی میرے ساتھ جا کر کام کر دیا کیا اس نے اس کو کچھ حاصل کچھ اس کو فیم پیدا ہوا اور اس کو اندازہ کی یہ باتیں کر سکتا ہے تو اتنا حد تک علاج کر لیا کرے گا اور جہاں شک ہو پریشانی ہو تسلی نہ ہو تو اس نے اپنی بات نہ چلایا کریں اس کو ریفر کیا کریں بڑی تسلی ہوئی سب کو یہ جی. شکریہ جی. اللہ کا کوئی انپڑھ بھائی تو کاجی بیچ میں ہاجی کے بارے میں کہا چکا وہر اللہ جیسا کیا کر رہے تھے جی کیا تھا وہ <tolu> احتیاط ہوگا ٹھیک ہے ہاں تو وہ بیو امین صاحب کو میں نے کہا بولد صاحب یہ نیت کر کے آئے ہیں فاغ سیکھنے کا وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور مشکل بھی کافی ہے کباس سے زیادہ نہیں ہے جتنا ہو سکے تربیت کا کام نہ کر لیا کرو تربیت کے لیے تو اس علم کو مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ اہمیت کر کے جائیں گے ٹھیک ہے راجیے پھر تربیت مکمل ہوگی اور تربیت کی بات جو ہے تو اس میں پھر یہ حضرت بول رہا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند میں تجویز نہیں کی انہوں نے بانی دوبند ہے نہیں تجویز نہیں کی انہوں نے تجویز کے لیے ساتھ اکرام باتنخوام مقرر تھے ان کی ساری گوا شریف مزودی ہے درس ترمزی ان کا ہوتا تھا آنے والے علماء کے ترمزی باقی جو ہے تو جاری پچھلی رات کا اور مجارت تربیتی فارغ تاثر ہونے والے آ کر درس ترمزی ان ان کے پاس سال تھے گزار کر جاتے تھے کہتے ہیں کہ تربیت زیادہ ہوتے تھے بیچ میں پانی کا نارے پر دوسری مسجد تھی اور تالاب میں جائے تو صبح کے وقت دھوبی کپڑے دھوتے تھے یہ دھوبی صبح کی نماز سے پہلے کپڑے دھوتے ہیں سردیوں میں وہ کیوں ڈاکٹر تارک نہیں ہے نا مضمون اس کا ہے رات کو گرم زائی میں لٹنے کی وجہ سے ہمارے زیادہ مار رہے کپڑا یا تو جل گیا ختم ہو کیا جل گیا تو جل گیا ختم ہوا تو کہ صبح, جو, کہ صبح کے صبح کے بعد خانقاہ کا جب جاری ذکر شروع ہوتا تھا اس کا اس کا دونوں خان کا تو سارا اللہ کا رہا ہوتا تھا اور صبح کے بعد جو دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ بھی بجائے وہ ایسے چھو چو کرتے نا مات, کپڑے مارتے کو وہ اللہ, اللہ کہتے تھے مارتے کتنا اثر جیون پر, پر اثر آیا ہوا دراز تک یہ باز میں اللہ اللہ کرتا ہے مولانا صاحب رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے یہ برما ہے اقبال سے برما کیسے کہتے ہیں ڈرل پہچانتے اور ڈرلتے انگریزی کا لفظ پہچانتے تو بھائی آپ لوگوں کو پتا نہیں اردو کو ناقید کیا جا رہا ہے لوم اردو میں ہے سمجھ نہ سکتا. عربی کو ناپید کیا پھر فارسی کو نا پیش کیا اب موجودہ دور جو ہے اس میں اردو کو ناپید کیا جا رہا میں کبھی کبھی ہم سوال پوچھے آپ کو بتانے کے لیے تو پہلے زمانے میں ترخان کا برما ہوتا تھا نا اس کو رکھتا تھا اور اوپر زور لگاتا تھا ایک آدمی اس سے کھینچنا ہوتا تھا اب ساڑھے ڈھائی لوگ بجلی کیا چوراخ ہو گیا تو یا تو اپنا وہ اسٹینٹ لے کر آتا تھا ترکھان کام کے لیے یا پھر گھر والے آدمی کو اسسٹنٹ لینا ہوتا تھا ابھی بڑا مزہ آتا تھا کہ اس کو کھینچے وہ سوراخ کرتے اندر جاتے ہیں <laughs> کے مکڑی میں سوراخ اندر جاتے ہیں برادے کو باہر نکالتے ہیں وہاں سے کہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا تعلق اندر گھستا ہے اور گندگی کا اور اللہ کے غیر کا تعلق اور گناہوں کا برادہ جو باہر نکالتا جاتا ہے جہاں تک کرتے کرتے کرتے اللہ تبارہ دل کو ذکر کی روشنی کر دیتا ہے اور لگ کر بات اس کو فکان بنا دیتا ہے تو اسی لیے ذکر کرتے رہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب کہیں گے کہ میں نیا مہمان آیا ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب جب آ کر بیٹھتے ڈھانڈ کی بات نہیں شروع کرتے رہے یا پھر رفیق صاحب جب سنا رہا تھا نا تو مزید صاحب تو خاندان کا لڑکا مریضوں میں سے اپنے خرچے پر آ کر سنایا کرتا تھا مدان صاحب کی خانقاہ میں تو میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں اتنا تنگ کیا کہ اس کے گھر والے جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ سات میرا کیا علاج کریں اس کو سنا دیا اس کے بعد کہتے ہیں بڑا تنگ کیا لیکن اس کو تنگ ہونے میں اتنی تربیت ہوئی کہ جگہ میں سناتا ہوں تکلیف نہیں <تصار فرق>